الحمد للہ الحمد للہ وقفہ علی وخاتم علیہ اما بعد اعوذ آباد اور علیہ من عالم وجیم بسم اللہ حدیث نمبر ایک سو تیس لائبرجنت بالحرام رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے رشول اکرم صلی اللہ علیہ تخلا ہونا آسان ہے, کئی مرتبہ بزر چکا ہے جسد کہتے ہیں جسم کو غز دیا غذا غذی بابعید ہے یہ کر رمو کرموں کی طرح اصل میں تھا غذائی غزہ غزہ ہو گیا غزہ پہلے مجموع ہے ماضی کا تو مطلب جس کو غذا دی گئی معنی کھانا کھلانا پرورش کرنا تربیت کرنا یہ سارے معنی غذا کے ہیں دل حرام حرام حرام ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چار فرمایا يدخل جنت جنت میں داخل نہیں ہوگا جسدوں ایسا جسم غذیہ بالحرام جس کو حرام کے ساتھ غذا دی گئی ہو جسدوں ایسا جسم غذیہ بالحرام جس کو غذا دی گئی ہو حرام کے ساتھ تو جس جسم کو حرام کے ساتھ غذا دی گئی ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ بالکل جنت میں داخل ہوگا ہی نہیں اگر صاحب ہی ایمان ہے تو ضرور برور ایک نہ ایک دن وہ جنت میں جائے گا لیکن نہ جانے اس سے پہلے وہ کتنا اچھا جنم میں رہے پاک ہونے کے لیے ہاں اللہ تبارک کو تعلق معاف فرما دیں تو الگ بات لیکن اس کی کیا گارنٹی ہے کہ اللہ تبارک کو تلا معاف فرمائیں گے اس لیے اگر گناہ ہے اور حرام کمایا ہے حرام کھایا ہے حرام کھلایا ہے تو اس پر کیا ہے اس کی پکڑ ہوگی اس کی صفائی ہوگی جہنم کے اندر اور پھر جا کر اس کو پا کر کے جنت کے اندر لے جایا جائے, جائے گا تو لاگ القر الجنت جیسا تومغزی بالحرام ہے حرام کا لقمہ حرام سے اجتناب انتہائی زیادہ ضروری ہے اس لیے کہ جب انسان مزہ کھاتا ہے کوئی بھی چیز استعمال کرتا ہے تو اس سے انسان کی جسم و جام ایک بہت ساری خوراک کا ایک حصہ انسان کا کی کیا بنتا ہے اعضاء و طاقت بخشتا ہے اور اس کی نشو ہوتی ہے اس خوراک کے ذریعے سے انسانی آوضا تو اب جب وہ انسانی اور اس حرام چیز سے بن گیا تو کیا امید ہو سکتی ہے کہ اس سے بھی کار خیر سر ہوگا اس لیے انتہائی زیادہ ضروری ہے حلال مال کھانا اور اتنا آسان نہیں حلال ہلالمال کا کھانا اپنے بچوں کو گھر والوں کو کھلانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے آخر زمانے کے اعتبار سے آخر زمانے میں سود عام عام ہو ہو ہو جائے جائے جائے گا گا گا کوئی نہیں بچے گا ہاں اور اگر کوئی بہت زیادہ ایسا ہوگا بچنے والا تو اس کو بھی سود کا کم از کم اس کا اثر اس کو ضرور ملے گا ہو جائیے کہ نہیں بہ بخاری ضرور بدر لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا نہیں بچے گا کوئی بھی مگر یہ کہ وہ سود کھانے والا ہوگا کل ہو اگر وہ نہیں دکھائے گا تو اشابہ میں بخاری تو اس کا اثر اس کو ضرور پہنچے گا مطلب اتنا عام ہو جائے گا سود کہ حرام کھانا کہ کوئی انسان اس سے بچ ہی نہیں سکے گا اگر اس لیے کہ ضرور برور کسی سے کوئی نہ کوئی چیز تو لے گا گناہ گار اسمان کر اس کے لیے تو کوئی یعنی اس حریث کا مطلب یہ ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا عام ہوگا کہ اس سے بچنا بالکل یا ممکن ہی نہیں ہوگا ایک انسان اگر کھائے گا بھی تو ظاہر ہے کہیں سا کوئی نہ کوئی چیز کو خریدے گا اس چیز کو آنے والے اس چیز کو اس موقع تک پہنچنے کے لیے جو ذرائع استعمال ہوئے ہوں گے وہ ناجائزے ہوئے ہوں گے تو یہ بھی اس, اس کو کم از کم اس کا بخار اور اس کا اثر اس کو کیا پہنچے گا ضرور انسان کو پہنچے گا مثال کے طور پر خریداری کرتا ہے یہ اپنے عرال سے وہ چیز خریدتا ہے لیکن وہ چیز پیچھے سے کن, کن کن ذرائع سے ہو کر آئی ہے وہ ناجائز ذرائع ہوں گے ان پر کیا نہ جانے کس طرح سود لگا ہوا ہوگا تو اس کو بھی اس کا اثر پہنچا یا نہیں پہنچا تو یہ مطلب ہے کہ کوئی بہت زیادہ بچنے کی بھی کوشش کرے گا تو بھی اس کو اس کا اثر ضرور پہنچے گا تو خیر بہرحال حرام وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کو حرام کے ساتھ سزا دی گئی ہو جس نے حرام کھایا ہو جس نے رشوت کھائی ہو جس نے سود کھایا ہو جس نے لوگوں کے مال ہڑپ کیے ہو تو وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا جس نے ظلم کیا ہو کسی پر اور کسی کا مال کو حاصل کیا ہو لوگ نہ جانے کسی کے مال کو لینے کے لیے مال کو حرام کھانے کے لیے کیا کیا ذرائع اپناتے ہیں؟ کن کن پوچھے ہتھ کے ذریعے سے دوسرے کے مال کو اپنی جیب میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں لایدی بلحرام جنت میں داخل نہیں ہوگا ایسا جسم غزی بالحرام جس کو غذا دی گئی حرام کے ذریعے سے ترکیب دیکھیے لاید خل الجنت لاق الفیل الجنت محولفی جسدن موصوف جسدن موصوف مفعول فاعل مجھول اسم ذمیر نائب فاعل بالحرام باجر الحرام مجرور جار مجرور مل کر متعلق مفعول فاعل مجھول کے مفعول فاعل مجهول اپنی ذمیر نائب فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صفت ہوا موصوف کے لیے جسدن موصوف اپنی صفت سے مل کر فاعل ہوا لا يدخل الفعل کے لیے لا يدخل الفعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ خبریہ ہوا ہے جی لا بالحرام بازار الحرام مجرول جار مجرول مل کر متعلق مجھول اپنی ضمیر نائب فائل اور متعلق سے مل کر جملہ پھیل خبریہ ہو خبریہ حدیث نمبر ایک لما اکتیس لا ٹھیک ہے سے روایت ہے عمر سے رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يؤمن أحدكم تم میں سے کوئی ایک اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتى یقین یہاں تک کہ ہو جائے <نتحدث> <اس کی> خواہشات <besteht> خواہش. نہیں پڑھا تو ہوا معنی خواہشات طبعاً، طبعاً کا سیرہ ہے صفت کا سیرغ ہے معنی ہے تابق فرما بردار اقتدا کرنا لما جتو بھی جا اجی او اس کا ماں اس کے سلے میں یعنی اس ایسے فعل کے بعد جب با آ جائے تو اس کا معنی لانے کے ہوتے ہیں جت تو بھی میں لایا جا آبی ہی وہ لایا جت ابھی آگے کچھ بھی لگا لیں تو لایا تو, تو براہ سلے میں جب بھی با آئے تو اس کا معنی کیا ہوتے ہیں لانے کے ہوتے ہیں ورنہ آنے کے ہوتے جدید مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک یہاں تک یقین ہو جائے اس کی خواہش طبعاً تابع لما اس چیز کے کو میں جس کو میں لایا ہوں اس کتاب جب تک کسی انسان کی خواہشات نہیں ہو جائیں گی اس وقت تک وہ کامل مومن ہو نہیں سکتا جب تک انسان کی تمام تر خواہشات شریعت کے مطابق نہیں ہوگی اس وقت تک وہ کامل مومن نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَا تم میں کوئی ایک اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتہ یکون ہوا ہو هُو، یہاں تک کہ ہو جائے اس کی خواہش تب لما لماجی تو بھی چیز کتاب ہے جس کو میں لے کر آیا ہوں اس کے علاوہ حلیز پڑھی ہے رسول اللہ تو اس وقت تک تم میں سے کوئی ایک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں حق اکون احب علی میں سب سے زیادہ اس کے لیے عزیز نہ بن جاؤں خود اس کی جان سے بھی اکونا والدی والدی اس کے والدین سے بھی اس کی اولاد سے بھی حتیٰ اننا سے تمام کے تمام لوگوں جب تک میں اس کا محبوب ترین انسان نہ بن جاؤں میں اس کا محبوب نہ بن جاؤں اس وقت تک کوئی انسان مومن نہیں بن سکتا یہ حدیث ہے حتیٰ یا جب تک اس انسان کی خواہش اس چیز کا سامنے ہوگی جس کو میں لے کر آیا ہوں تو اس وقت تک انسان مومن نہیں ہو سکتا تھا پتہ چلا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کر آئے ہیں شریعت لے کر آئے ہیں قرآن لے کر آئے ہیں تو جو احکامات لے کر آئے ہیں اگر ان کے مطابق زندگی ہے پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر ان کے مطابق نہیں ہے تو معلوم یہ ہوگا کہ لَا تو انسان پھر کامل مومن نہیں ہے اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ شریعت پر ایسے طریقے پر چلے کہ شریعت اس کی کیا بن جائے اس کی خواہش بن جائے اس کا مزاج بن جائے اس کا طریقہ کار بن جائے اس کی چاہت ہی ایسی ہو اور اس کا طریقہ کار ہی ایسا ہو اس کی چاہت اور اس کی خواہش ہی ایسی ہو کہ وہ آئیں شریعت ہو شریعت سے ہٹ کر کوئی کام اس سے سرزد ہی نہ ہو سکے اس کا دل ہی نہ چاہے کہ وہ شریعت کے خلاف کوئی کام کر سکے لا احدكم ہو نہیں ہو سکتا تم میں سبھی ایک تک یقون ہوا ہو جائے اس کی خواہش سب آن لے ماضی اس چیز کے جو اللہ اکبر و ہم حامل ناصر ہوں سب کو تابے सकता है